لشاهدين فردين عاقلين بارغين, بارغين مثلمين راجدين أو راجلين ومرأتين عدودا كانوا أو غير عدود أو محدودين في الغزر قال رضي الله عنه اعلم أن الشهادة شرق في باب النكاح لقول عليه السلام لا نكاح إلا بشهود وهو حجة على مالك رحمه الله تعالى في اشتراف الإعلان دون الشهادة ولا بد من اعتبار الصرية فيهما لأن العرب لا شهادة له لعدم ولا بد من اعتبار العطل بالبلوغ لأنه لا بلاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام بأنجهة المسلمين لأنه لا شهادة بالقاسر على المسلمين ولا يشترض وصف الذكورة حتى ينعاكد بحضور ربيب الممرأتين ففيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالى وستعرف في الشهادة إن شاء الله اسی طرح عبارت پڑھی گئی تھی اس کا مختصر ترجمہ سطر چند سطروں کا کیا دیا تھا اس سے پہلے ہم نے کل آ... الفاظ نکاح کو پڑھا تھا کہ جن الفاظ کے ذریعے سے نکاح مناسب ہوتا ہے ان کو ہم نے پڑھا تھا آ... جن میں لفظ نکاح لفظ تجدید لفظ تنبیق لفظ صداقہ لفظ ہبا اور اسی طرح لفظ بے ان الفاظ کو پڑھا تھا کہ جن سے نکاح مناسب ہو جاتا ہے پھر ان الفاظ کو بھی پڑھا کہ جن سے نکاح مناسب نہیں ہوتا لفظ اجارہ لفظ عباہت لفظ احلال، لفظ عہارت لفظ وصیت وغیرہ ان سے نکاح مناسب نہیں ہوتا یہ ہم نے کل اس کی بھی تفصیل پڑی تھی آج کی عبارت میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے وہ نکاح کی شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو نکاح مناسب نہیں ہوگا اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو نکاح مناسب ہو جائے گا اور اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو نکاح مناسب ہو نہیں, نکا نہیں ہوگا نکاح کی شرائط شرائط میں سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا وہ یہ نکاح بلائے المسلم شاہی مسلمانوں کا نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں ہی منعقد ہو سکتا ہے وہ دو گواہ کیسے ہوں ان کی حساب کل میں نے بتائی دی تھی تشریفی ہو گئی تھی کہ آزاد ہوں دونوں کے دونوں دونوں عقل مند ہوں غالب ہوں مسلمان ہوں دونوں کے دونوں مرد ہوں یا ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو دونوں عادل ہوں یا غیر عادل ہوں یا دونوں کو کسی پر بہتان لگانے میں ہد لگی ہو تو اس صورت میں مسلمانوں کا نیکا مناسب ہو جائے گا رضی اللہ عن اس کا میں نے بتا دیا صاحب کو بعد کے شاگردوں نے محبت میں آ کے رضی اللہ علیہ کا لفظ صاحب ہدایت کے لیے ذکر کیا ہے مگر نہ تو رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ آنا چاہیے تھا شہاد نکاح جی گواہی جو ہے باب نکاح میں نکاح کے بابل شارت ہے دلیل کیا ہے سلاموں کی غیر موجودگی میں نکاح ہوتا ہی نہیں خجتن صلی اللہ علیہ وسلم کا کی شہادت اور یہ قول کیوں کہ دلیل کو ذکر کر رہی ہے یہ دلیل امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف ہے ان کے اس اول میں ان کے مطلب میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ گواہی شرط نہیں ہے بلکہ اعلان شرط ہے اور حاشی میں لکھا ہوا ہے نیچے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح نکاح کہ تم نکاح کا خوب اعلان کرو اگر کے دف کے ساتھ ہی سونا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اعلان شرط ہے شہادت شرط نہیں ہے اور اس کا جواب میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو نکاح کا اعلان کرو یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ اعلان نکاح کے لیے شرط ہے یہاں پہ ایسی کوئی قید نہیں ہے جبکہ اوپر لا اوپر الا بشہودن بشہودن کے ذریعے یہاں گواہوں کی قید لگا دی جی شہادت یہ ضروری چیز ہے یہ نکاح کے لیے شرط ہے اب یہاں پہ نکاح کے مناقض ہونے کے لیے گواہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے جی بلا بدھ میں نے ایسی بار لیا کتنی ہی بات گواہوں کا ایک آزاد ہونا ضروری ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا شہادت نسر لی کا اعتبار ضروری ہے لیکن آپ کا اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں لہورت یہ جی. غلام جو ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے اس کی عدم یعنی وہ خود اپنی ذات کا والی نہیں ہے اپنی ذات کا مالک نہیں بلکہ وہ تو ممدوب ہے وہ تو غلام ہے اس کا آقا اس کا والی تو کوئی اور ہے جب کسی کو اپنی ذات پر ہی خدایت حاصل نہ ہو تو وہ کسی دوسرے کی گواہی کیسے دے سکتا ہے اس لئے فرمایا کہ آزاد ہونا ضروری ہے ولا اور ایک اور چیز ذکر کر دی کہ دیب ہونا بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے نکاح کے لیے جو دو گواہ ہیں ان کی کفاط ذکر ہو رہی ہیں کہ وہ آزاد بھی ہوں آپ بھی ہوں اور بالغ بھی ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اور بلوغت کے بغیر ولایت متصبر نہیں ہوتی جی جب انسان عقل مند ہو پورا آپل ہو جائے بالغ ہو جائے تو تب وہ کسی کی سرپرستی کر سکتا ہے اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے اس کی سرپرستی مانی نہیں نہیں جائے گی کیونکہ انسان شریعت کا مقلب بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے جی اس وجہ سے آپل اور بالغ ہونا ضروری ہے اس آپل اور بالغ کی قید سے بچوں اور مجنو دیوانے جو پاگل ہوتے ہیں ان کو نکال دیا گیا ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی کسی بھی صورت میں نکا میں اسلام کا اعتبار بھی رکھا گیا ہے کہ دون, کاموں, دونوں, کے دونوں مسلمان ہوں لأنم لا اس وجہ سے کہ کافر کے, کافر جو ہے اس کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے مسلمان پر کوئی رستا نہیں ہے اور اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جہاز اللہ کہ اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں چھوڑی جی ہاں اس لیے مسلمانوں کے نکام میں مسلمان گواہ ہیں قاطروں کو اس سے نکال دیا گیا آگے اس عبارت کا آخری مطلب دیکھیے بلا اس طرح تو ضرورت حتیٰ یا نافی کا بے سوزوری یہاں پہ صرف مردوں کا ہونا ہی بس پہ ضرورت یعنی صرف مرد ہی ہو اس کو شرط نہیں چہرایا گیا حتیہ یعنی آفیدہ بے سزوری رازول یہاں تک کہ نکاح مناسب ہو جاتا ہے ایک آدمی ہو اور دو عورت یعنی ایک مظکر ہو اور دو ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا ضروری نہیں کہ دو کے تو مرد ہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے احناف کے نزدیک وقت ہی خلاف رحمہ اللہ تعالیٰ امام شاطی رحمتہ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نباہ کے اندر دو مردوں کا ہونا ہی ضروری ہے باقی ان کی ان کے دلائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ انشاء اللہ سب انشاءاللہ آپ ان کو پہچان جائیں گے باب شہادات میں جو آگے آ رہا ہے ہم بھی وہیں سے جا کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جی عبارت شاء اللہ آگے عبارت دیکھیے امید ہے کہ پچھلی عبارت آپ کو سمجھ میں آ ہوگی کہ وہاں پہ نکاح کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں اور اس میں جو گواہ ہیں ان کے اوسات ذکر کیے جا رہی ہیں کہ وہ کس قسم کے ہوں اس میں آزاد ہے مسلمان ہے عقل ہے آبادی ہے یہ ذکر کیے گئے ہیں جی ولا تشترك العضالة حتى ينعاكد بحضرة الفاسقين عندنا قلاف الشاطعي رحمه الله تعالى له أن الشهادة من ضاد الكرامة والفاسق من أهل الإهانة ولنا أنه من أهل البلاية فيقول من أهل شهادة وهذا لأنه لما لم يحرم البلاية ولا نفسه للإسلام لا يحرم ولا غيره لأنه من جنسه ولأنه صلح مقلد فيصبح مقلدا وكذا شاهدا والمحدود في القذف من أهل البلاية ترجمہ دیکھیے اور کا عادل ہونا اس کو بھی شک نہیں قرار دیا گیا یہاں تک یہ نکاح مناقب ہو جاتا ہے ساتھ دو حسب و کھجور یعنی گناگاری میں مبتلا دو انسان ہوں لیکن وہ مسلمان ان کی موجودگی میں بھی نکاح مناسب ہو جائے گا ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک خلاف اللہ شاف شافی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وہ اختلاف کرتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے جمبان شاطر اللہ علیہ لہو ان شہادت وہ کہتے ہیں کہ شہادت یعنی گواہی دینا یہ کرامت کے باب میں سے موقع سے جی بلفاط اور فاصل گنازار وہ تو ذریعہ لوگوں میں سے وہ ذریعہ لوگوں میں سے ہے مولانا من اہد ولا سہ من اہل شہادت اور ہماری دلیل یہ ہے اہن کی دلیل ولایات کے وہ اہل ولا سے ہے جب وہ اہل ولایت میں سے ہے تو اہل شہادت میں بھی سی ہوگا یعنی وہ اپنی ذات کا تصور کر سکتا ہے تو شہادت بھی دے سکتا ہے گواہی بھی دے سکتا ہے وہاں کا یہ کس وجہ سے جب اس کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس اسلام کی وجہ سے اپنی ذات پر ولایت سے معروم نہیں کیا گیا تو کسی دوسرے کی غیر بھی اسے معروف نہیں کیا جائے گا من اس وجہ سے کہ وہ جس غیر کے بارے میں جواہی دے رہا وہ اس کی جنس میں سے ہے کہ وہ بھی, ہے، بھی انسان ہو یہ انسان ہو بھی مسلمان ہو یہ مسلمان میں تو کی مزید ضرور ترجمہ دیتی پہلے والے ان شرختہ مفل دن جی اور اس لیے بھی کہ فاسق جو ہوتا ہے وہ پلادہ ڈالنے والا بھی ہو سکتا ہے اور خود صاحب پلادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس سے مراد حکمران ہے کہ وہ پانی بن بھی سکتا ہے پانی کسی کو بنا بھی سکتا ہے حکمران بن بھی سکتا ہے کسی کو اپنی غذا کھڑا بھی کر سکتا ہے بقدا شاہی تو جب وہ خود یہ سارا کچھ سکتا ہے اسی طرح دباؤ بھی بن سکتا ہے محدود اور محدود کیلفظت لانی کسی پر سہمت لگائی ہو کسی نے پھر اس کے اوپر اسے حد لگی ہو اسے محدود کی ہیں محدود کی اوپر کسی نے بہتان باندھا لگائی اور بدلے میں وہ تو غلط نکلی تو اس کو سزا دی گئی شریف حد لگائی گئی اس کو محدود کہا جاتا ہے تو محدود خلفت لیتے ہیں تو وہ آل شہادت شہادت دِي دِي دِي اور محدود خلفغذت کے حق میں اس کے جرم کی وجہ سے نہیں قرآنی کے سبق سبر ادا ہوتے ہیں لیکن اس کے فوت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے انتوں اور آ کے بیتوں کی شہادت میں سمر ادا فوٹ ہو جاتا ہے جی دیکھیے اب اس عبارت کے اندر گواہوں کے اوسط کا ذکر چل رہا ہے کہ گواہوں کا عادل اور حجر کے پاک ہونا یہ ضروری نہیں ہے ہمارے نزدیک ان دو باتوں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ اناب کے یہاں نکاح کے مناسب ہونے کے لیے گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں یعنی اگر غیر عادل گواہوں کی موجودگی میں بھی کوئی عادت ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے تو وہ درست ہوگا اور جائز ہوگا امام شاطی رحمتہ اللہ علیہ کا مطلب یہ وہ فرماتے ہیں کہ جو دو گواہ نکاح میں شامل ہیں حاضر ہیں ان دونوں کا عادل ہونا ضروری ہے غیر عادل گواہ کی موجودگی میں نکاح مناسب نہیں ہوگا اور امام شاطر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام احمد احمد بن احمد بھی ہیں کیونکہ یہ امام شافی کے شاہیز بھی ہیں تو اکثر مسائل میں امام شافی اور امام احمد بن احمد اکٹھے ہوتے ہیں اکثر مثال میں امام شاطی رحمۃ اللہ علیہ درید دے رہے ہیں لہو اللہ شہادت سے یہ فرماتے ہیں کہ شہادت یہ مکرم چیزوں میں سے ہے معظم قابل تعزیم جن چیزوں کی حزت کی جاتی ہے ان میں سے ہے کیونکہ یہ رجحاشے میں لکھا ہوا ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان اللہ کی گواہوں کی تعظیم کیا کرو ان کی عزت کیا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق کو زندہ و رکھا ہوا ہے حقوق کو زندہ ذریعے سے رکھتے ہیں تو جب گواہوں کی تعظیم کرنی ہے تو گواہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ عادل ہو قاصل نہ ہو امام شاطی رحمت اللہ فرما رہے ہیں جی لیکن احاط کی طرف سے دلیل یہ ہے والانا سے انا ہو اور وہ سمجھا بھی رہے ہیں کیول فاطے ابان شاطی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھو کہ شہادت یہ قابل تعظیم چیزوں میں سے ہے اور جو فاطف ہوگا لینے والا وہ وہاف جو ہوگا وہ تو غریب لوگوں میں سے ہوتا ہے تو ایک دلیل آدمی کی عزت کا کام کرے یہ مناسب نہیں ہے اور پھر حدیث بھی ان, ان تمام کی روشنی میں کہ نہیں کہ نکاح ہے جو دو بابا ہوں گے وہ عادل ہوں فاطف نہ ہوں احناف کی دلیل ولنا من شروع ہو رہی ہے احناف علم فرماتے ہیں یہ دیکھیں پاسی کا جو گناہ ہوتا ہے پاسی کہتے ہیں گناگار انسان کو جو معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو اسے پاسی پڑھا جاتا ہے جس کو کھجور میں مبتلا انسان جو ہوتا ہے اس اس کا کا جس کو اس کا گناہ آنا فرماتے ہیں کہ اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے لیکن اس کے گنا گار ہونے کے باوجود بھی شریعت نے اسے اہل ولاسی مانا ہے یعنی اہل ورایت میں سے کیسے مانا کہ وہ اپنی ذات سے خود تصور کر سکتا ہے یعنی اپنا نکاح کر سکتا ہے اپنا نکاح کر سکتا ہے اپنے غلام اور باندی کا نکاح بھی کر سکتا ہے اگر کہ وہ فاسک ہے تو جس طرح فاسک کے لیے غیرایت ثابت ہے اس طرح فاسی کے لیے شہادت بھی ثابت ہے کہ وہ گواہی بھی دے سکتا ہے اس طرح وہ اپنی ذات میں اپنے غلام اور بازیوں کی ذات میں تصرف کر سکتا ہے اس طرح وہ گواہی بھی دے سکتا ہے احاط یہ فرما سکتے اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس طرح شریعت نے اس کے اسلام کی وجہ سے یعنی فاسک کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے اپنے اوپر محروم نہیں کیا یعنی وہ اپنی ذات میں تصرف کر سکتا ہے اپنا نکاح کر سکتا ہے کروا سکتا ہے اور ہم میں اس کی شہادت کو بہت بار مانتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ شخص فاصف کا ہم جنس ہے جی ہاں جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے وہ مسلمان ہے انسان ہے یہ فاطف کی مسلمان ہے انسان ہے تو ہم جنس ہوئے تو ہم جنسی کی وجہ سے بھی اس کی شہادت قبول کی جائے گی جی ہاں اور ولی اللہ صلی مفلطن یہاں سے ایک وہ بات ذکر کر رہے ہیں فاسک وہ اہل شہادت میں سے ہو سکتا ہے یعنی گواہی دے سکتا ہے اسی پر دوسری دلیل ذکر کر رہی ہیں پہلی دلیل کی من من کیلایت شہادہ جب اسے اپنی یاد پر کا حق حاصل ہے تصرف کا ہے تو گواہی کا حاصل ہوگا تو والے انحو صحا مقلدن کے دوسری دلیل ذکر کر رہی ہیں کہ فاسق اور گناہ گار انسان صلاحہ مقلدن صاحبہ طلادہ ہو سکتا ہے یعنی صاحب طلاقہ کا مطلب علیحدہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ گردن کے اندر کوئی پٹا باندھ لینا ٹھیک ہے کوئی چیز لٹکا لینا اسے علاحدہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یعنی خود فارسی جو ہے وہ قاضی بن بھی سکتا ہے کسی کو بنا بھی سکتا ہے معاشرے میں فارسی لوگ حکمران بنتے بھی ہیں بنا بھی سکتے ہیں جیسے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی عمر فاروق رضی اللہ حمران وہ تو نہیں ہے عزیز تو نہیں ہے بلکہ کیا ہے کس کو فضور میں مبتلا لوگ ہیں حکمران ہیں تو بنا بھی سکتا ہے فاضی بن بھی سکتا ہے بنا بھی سکتا ہے جب اس کو یہ تصرف حاصل ہے تو وہ کسی کا گواہ بھی بن سکتا ہے اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی یہاں سے ذکر کرتی بھائی اللہ فیصلہ جب وہ باندھ سکتا ہے صاحب کلادہ ہو سکتا ہے یعنی فالی بن سکتا ہے کسی کو بنا سکتا ہے حکمران بن سکتا ہے کسی کو بنا سکتا ہے تو اسی طرح وہ گواہ بھی بن سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں سلفظ شہادت کا ملین اور محدود کے لفظت کا محدود قلفت کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر قمت لگائی الزام باندھا اور اس نے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو شریعت کی طرف سے اس پر حد لگائی گئی اس کو کہتے ہیں محدود تو ایسا گواہ جو محدود ہو وہ اہل ودایت میں سے ہوتا ہے وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا تحملن یہاں پہ ایک لفظ ہے تحمل کا یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے تحمل شہادت ایک ہوتا ہے ادائے شہادت دو الگ الگ چیزیں ہیں تحمول شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے کوئی عقد ہو رہا ہو جیسے مثال کے طور پر نکاح ہو رہا ہے وہاں سے محدود کی لذت بھی کوئی بیٹھا ہے تو اس کی موجودگی میں نکاح مناسب ہو جائے گا اب اگر قاضی کاروباری عدالت کے اندر گواہی دینے کی باری آئے اور اس سے پوچھا جائے کہ ہاں تیری موجودگی میں نکاح ہوا تھا اور یہ کہہ بھی دے کہ ہاں میری موجودگی میں نکاح ہوا تھا تو محدود کی لذت کی گواہی وہاں قاضی کی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گا جی ہاں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں آگے قرآن میں جی شادی ہے آبادہ یہ محدود کے حقب کے بارے میں ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی یعنی قاضی کی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اسے ادائے شہادت کہتے ہیں کہ قادی کی عدالت میں جا کے جواب دینا اس کو ادائے شہادت کہا جاتا ہے اور تحمل شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی جی میں کوئی ہو ہوگا وہ موجود تھا وہاں پہ وہ موجود تھا حاضر تھا گواہ بن سکتا ہے لیکن گواہی آگے قاضی کی عدالت میں دے نہیں سکتا یہ مسئلہ ہو گیا یہاں پہ محضور خلاف کا عام رسوں میں کہ گواہ بن سکتا ہے لیکن قاضی کی عدالت میں جا کے اس کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی تو تحمل شہادت کا مطلب تو وہ بن سکتا ہے موجود ہو سکتا ہے اور ادائے شہادت کا مطلب آرزی کی عالت میں جا کے گواہی دینا تو یہاں پہ اب اس عبارت کو سمجھیے بل محدود شہادت محدود یہ اہل میں سے ہے کیونکہ اس کو بھی اپنی ذات کے تصور حاصل ہے خود بھی کرے دوسروں کا کرائے اپنے تصرفات کر سکتا ہے اپنے معمولات میں تصورات کر سکتا ہے یہ تو یہ گواہی بھی دے سکتا ہے تہمول کوئی عقد ہو رہا ہو وہاں پہ حاضر ہو سکتا ہے بطور گواہ بن کے لیکن لیکن یاد رکھیے گا کہ قادی کی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی آئے تھے قرآن کی وجہ سے اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی گواہ بند تو رہا ہے لیکن گواہی نہیں دے سکتا جی وہی میسج بھی آ گیا. تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے سوال یہ پوچھا کہ گواہ بنانے کا کیا فائدہ ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی انسان مل ہی نہیں رہا کوئی ایسا انسان کہ جو بالکل نیک ہو رات بعد ہو پاک بعد ہو اور وہاں پہ گواہ ہی صرف یہ ہے کہ معروف کی عزت ہو تو پھر اس کو بنا لیا جائے گا اس کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا اچھا وہ آپ کا ذہنی خلجان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نکاح میں موجود ہو گواہ بن سکتا ہے لیکن قاضی کی عدالت میں جب گواہی دے رہا ہے اپنا سال ہوئے جو نہیں کی جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اس کی مثالیں ہیں اور وہ آگے ذکر کی جا رہی آگے ذکر فاسوۃ الدا بھی جریم آتی, آتی شہادت نے اپنے فارقو سے ایک سوال کا جواب ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے سوال کے محدود جب تحمل شہادت کر سکتا ہے تو ادائے شہادت کیوں نہیں کر سکتا گواہی کیوں دے سکتا کیوں اس کا یہی سے جواب دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جرم کی وجہ سے قرآن نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ ولا اکبر شہاد اس کا جرم کیونکہ بڑا ہے اس پہ حد لگا دی گئی ہے اس کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ع بارت کا یہی مقصد ہے اور وہ جو میں کہہ رہا تھا میں نے کیا کہ کیا ایسی مثالیں ہیں یہ بالکل ہیں شہادت نومیاں کمان کی شہادت رومیاں راہ کی گئی کہ جیسے اندے ہوں اب نکاح ہو رہا ہے آپ ہو رہا ہے وہاں کوئی انسان مل نہیں رہا تو دو نابینا حضرات وہاں بیٹھے ہوئے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اب چونکہ وہ مسلمان ہیں آکل ہیں بالغ ہیں آزاد ہیں ان کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے لیکن جب ان نابینا حضرات سے اندے حضرات سے قاضی کی عدالت میں پوچھا جائے گا کیا بتاؤ تمہارے سامنے نکاح ہوا ہے وہ کہیں گے جی ہاں ان کی گواہی کو پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ عدالت میں اندو کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا اب اندھے نکاح کے اندر گواہ تو بن سکتے ہیں لیکن قاضی کی عدالت سے ان گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اسی طرح دوسرا لب ذکر کیا گیا وبن یہ راح کی نہیں کہ جو دو عقل کرنے والے ہوں نکاح کرنے والے دو لوگ موجود ہوں اب وہاں پہ ان کی اولاد بیسی ہو کوئی اور آدمی نہیں مل رہا مرد عورت وہاں پہ نکاح کر رہے ہیں وہاں مرد کی اولاد ہے یا عورت کی اولاد ہے یہ دونوں میں سے کسی ایک ایک بیٹا یا بیٹی کوئی موجود ہے وہاں پہ ان کی اولاد موجود ہے آپ کے دین کی یا کوئی عقل ہو رہا ہے ان کی اولاد موجود ہے وہ بطور دوار کے وہاں موجود ہے تو ان کی گواہی ان گواہوں کی موجودگی میں بیٹے ہیں ان کی اولاد ہے ان کی موجودگی میں نشان کو مناقد ہو جائے گا آسک تو ہو جائے گا لیکن جب عدالت میں ان سے پوچھا جائے گا گواہی دینے کی باری آئے گی وہ گواہی دے گی تب بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ اولاد کی گواہی باپ کے حق میں تو بھول کی ہی نہیں جاتی جی ہاں تو یہ مثالیں ہو گئی اسی طرح محدود سے गवाह دے نہیں سکتا دے دیے گا تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی نابینا حضرات ان کی موجودگی میں نکاح مناسب ہو جائے گا گواہ بن سکتے ہیں لیکن ان کی گواہی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی آگ عادت کر رہے ہیں ان کی اولاد جی اور گواہ جی جی جو جی بن تو سکتی ہے لیکن ان کی گواہی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی اگلا مسئلہ ولا شهادت للكافرين المسلمين فإنهما لم يسمعا كلام المسلمين ولهما أن الشهادت شردت في المقام على صباح اثبات الملكي بغروبه على محل خطر لا على اعتبار وجوب المهدي إذ لا شهادت يشترب في وجوب المهدي وهما شامداني عليها لخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوجي لأن العقد ينعقد ذيكلا يسميه ما والشهادت شردت على العقد ديكي في شبارت ترجمة ديكي قال صاحب إضايا فرماته وإذن زفج مصلم منسم یسن کی شہادت ضمنی ہے ہٹا گئے پتہ سطرہ میں ہوگا مشاہدہ اگر کسی مسلمان نے دو ذمہ کی موجودگی میں کسی ذمیہ عورت سے جہاں ضمیا عورت سے یاد رکھیے گا کتابی عورت مراد ہے اہل کتاب میں سے ہو یعنی ان کو مارنے والی وغیرہ وغیرہ کوئی عورت ایسی ہو تو اہل کتاب میں سے ہونا تو ضروری ہے اگر کسی مسلمان نے دو ذمنیوں کی موجودگی میں کسی ذمیہ عورت یعنی کتابی عورت سے نکاح کیا تو حضرات شیخین کے نزدیک شیخین سے مراد امام اعظم ابو حنیفر رحمتہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ ان کے نزدیک یہ نکاح جائز ہوگا دوسرے حضرات امام محمد اور امام یفر فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہوگا سماعت کے نکاح ہی شہادت ہوں اس لیے یہ نکاح میں سماعت ہی شہادت ہے بلا شہادت یاد اور مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت کا اعتبار نہیں کیا جاتا یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسا کہ نہیں ہے اس بات ملک کے مشروط ہے جی ملک ایک بڑی معتبر چیز ہوتی ہے اور مرک جو ہوتی ہے وہ ایک آ, عظمت والے مقام پر واقع ہوتی ہے لا شہادت جو ہے شہادتی, یعنی گواہی وہ ماہر کے وجوہ کے اعتبار پر شکل اس کو مشروب نہیں کیا گیا شہادتہ تو مار ہے اس لیے مال لازم ہونے کے لیے شہادت مشروط نہیں ہوتی وہ ہما شاہدان علیہ اور وہ دونوں ذنبی، کے خلاف شاہد ہیں اس کے خلاف گواہ ہیں اگر مَا مَا آپ خود صورت کے کہ جب انہوں نے اس کی بات ہی نہ سنی ہو شور کی بات ہی نہ سنی ہوئی آف کیونکہ اپنے آپ روزین ہی کے کلام سے ہو جاتا ہے اور شہادت عقد پر ہی مشروط ہوتی دیکھئے دیکھئے ہے دیکھیے یہ عبارت ہے کچھ کرنی ہے لیکن اعتبار سے بھی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ان شاء جب اس کی تشریح ہوگی تو آپ کو سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ اس نے اس ایک مسئلہ ذکر کر دیا یاد رکھیے کہ بالکل مختصر سن آپ کو بلا پتا کم پر اس کی تشریح کریں گے مطلب ہمارا سوچے کم ہے آپ کا شاید اگلا سروس بھی ہوگا کہ یہاں پہ آ, ذکر یہ بھی ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دو جنوں کی موجودگی میں کسی کتابی عورت سے نکاح کیا تو امام ابو حفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اب یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے میں نکاح درست اور جائز ہے لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور انہار کے ساتھ دیگر آئمۂ آئی کرام جن میں امام اللہ علیہ اور امام احمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس صورت میں نکاح جائز نہیں ہوگا وہ آگے اس میں کوئی سی یہ بحث ہوتی ہے کہ شہادت کی نکاح میں شہادت کی کیا کیا حیثیت ہے شیقین کے نزدیک اور اسی طرح دیگر آئندہ کرام کے نزدیک انشاءاللہ یہ تشریح کل کے سبب میں یعنی کل سے مراد آئندہ کا سبق ہوگا اس میں رکھی جائے گی اللہ تعالیٰ نے مسائل شرعیہ کو کا اس سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی